الحمد لله بحبه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعد يعدكم الله إحبى الطائفة أنها لكم وتذبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويدقل الباطل ولوكره المجرم صدق الله الذي پورے انسال کی آیت نمبر سات جیسا کہ آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں غذبۂ بدر کا ان آیات میں تذکرہ ہے اس غذبے کا پس منظر میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں اسی کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ فرماتے ہیں وہ عید یا عید حکم اللہ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک ضرور تمہارے ہاتھ لگے گا بتونا ان نغیر ذاتی شوکتی تفون القم اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح گروہ ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے وہ یرید اللہ عق الحق کا بھی ہی اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے بیک تو ادابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دے دو لشکر تھے ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا چالیس افراد پر مشتمل جو کہ حقیقت میں تجارتی کاروان تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب دو قومیں حالت جنگ میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کو معاشی اور مالی اعتبار سے نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر حملے کیے جاتے ہیں اور ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی کارواں شام گیا تھا تو اس کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا لہذا اس کارواں کا تعاقب کرنا یا قریش کو مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ حالات کا تقاضا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جو نکلے تھے تو اسی تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے مگر ابو سفیان بچ کر نکل گیا اور ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار جنگجو پر مشتمل لشکر بدر کی طرف چل پڑا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا مسلمانوں کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ ایک لشکر ضرور تمہارے ہاتھ لگ جائے گا یا ابو سفیان کا لشکر اور یا پھر ابو جہل کی قیادت میں آنے والا جنگجو کا لشکر لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح لشکر ہے یعنی تجارتی کارواں چالیس افراد پر مشتمل وہ تمہارے قابو میں آ جائے یہ بات مسلمانوں کی خواہش تھی کیوں خواہش تھی بقاضۂ بشریعت انسان کی فطرت سہل پسند ہے نرمی کے راستے نرمی کے راستے کو پسند کرتی ہے تو صحابہ کرام تمام تر زہد و تقوی کے باوجود بہرحال انسان تھے تو انسانی فطرت کے تحت ان کی خواہش یہ تھی کہ جو کمزور لشکر ہے یہ ہمارے قابو میں آ جائے ایک تو اس لیے کہ اس پر قابو پانا بھی آسان اور دوسرے اس لیے کہ مکے والوں پر ایک معاشی ضرب لگے گی اور تیسرے اس لیے کہ مال غنیمت بھی خوب ہاتھ آ جائے گا تو فرمائیں کہ تم یہ چاہتے تھے لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے حق تو حق ہی ہوتا ہے خا اظہار ہو یا اخوا لیکن اللہ پاک بساوقات ایسی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے جس سے حق کا حق ہونا ظاہر ہو جاتا ہے ہم زندگی میں ایسی نشانیاں اور ایسی آیات دیکھتے رہتے ہیں جس سے حق کا حق ہونا ثابت ہوتا رہتا ہے اور ہمارا ایمان الحمد مضبوط ہوتا رہتا ہے مگر نہ اگر کوئی ایسی نشانی نہ بھی دکھائی دے تو حق تو حق ہی ہے اگر کہ ہمیں نظر نہ آئے اب حلال روزی اس میں برکت ہے اب کوئی ایسا شخص ہے کہ کماتا حلال ہے لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے یا گھر میں بیماری ہے کوئی تکلیف اور پریشانی ہے جھگڑے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ یہ جو اصول ہے کہ حلال میں برکت ہے یہ اصول غلط ہے اس اصول کو غلط نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ خود اس کے اندر خود کوئی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے تو حق تو حق ہی ہے اور باطل باطل ہے لیکن بسا اوقات اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے جس سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اگر بدر میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مشرقوں کو حاصل ہو جاتی تو کیا معاذ اللہ ہم یہ کہتے کہ اسلام باطل ہے اور شرک حق ہے نہیں ایسا نہیں حق تو پھر ہی حق اسلام تو پھر بھی حق اور کفر و شرک پھر بھی باطل لیکن اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں جن سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے آج کے دور میں بھی جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک مایوسی کا سا دور ہے حالات بڑے ہمت شکن دل شکن اسلام کا غلبہ نظر نہیں آتا مسلمان پوری دنیا میں مغلوب ہیں تو اللہ پاک ایسی نشانیاں وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں جن سے حق کا حق ہونا ظاہر ہوتا رہتا ہے اسلام کا سچ ہونا یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے بلا تشبی عرض کر رہا ہوں اس وقت امریکہ بہادر کو افغانستان میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس صدی کا افغانستان میں معجوہ ظاہر ہونے والا ہے امریکہ کی ذلت آمیز شکست کی صورت میں اور نہتے اور کمزور افغانیوں کی فتح کی صورت میں انشاءاللہ بظاہر یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے کاش ان افغانیوں کی پشت کسی ایک بھی مسلمان حکومت نے کی ہوتی لیکن بہرحال یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے تو ایک ایسی طاقت جس سے دنیا میں اپنے مادی وسائل پر بڑا گھمانڈ ہے اللہ اکبر میں نے گزشتہ دنوں ایک جگہ دیکھا تھا اور لکھا بھی تھا کہ اس وقت جو امریکہ کا دفاعی بجٹ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر ڈھائی ہزار سال تقریبا اگر اڑائی ہزار سال اڑھائی مہینے کی بات نہیں کر رہا اڑائی سال کی بات نہیں کر رہا اڑائی ہزار سال ہر روز ہر روز تقریبا دس سے بیس لاکھ ڈالر خرچ کیے جائیں تو اتنا اس کا ایک سال کا بجٹ ہے اس وقت ڈھائی ہزار سال ہر روز کئی لاکھ ڈالر خرچ کیے جائیں تو اتنا اس کا سالانہ بجٹ بن رہا ہے اور افغانوں کو ایک دن میں تو کیا اتنا بجٹ پورے سال میں بھی میسر نہیں ہے لیکن بظاہر انشاء اللہ ان کی فتح اور امریکہ بہادر کی ذلت آمیز شکست دنیا کے سامنے آنے والی ہے تو اللہ پاک ایسی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں ہمارے جیسے کمزوروں کو تاکہ وہ کہیں ڈاواں ڈولی ہی نہ ہو جائیں بالکل ہی نہ کمزور پڑ جائیں مگرنہ جو حق ہے وہ اپنی سچائی کے لیے اس قسم کے مظاہر کا اور دلائل کا محتاج نہیں ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے اسلام حق ہے کفر اور شرک باطل ہے چاہے ہمیں نظر آئے کہ کافر دن بدن مادی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان بظاہر کمزور ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ قرآن غلط ہے حدیث غلط ہے اسلام غلط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غلط ہیں۔ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے جو کمزوریاں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں ڈبلو تو فرمایا کہ اے مسلمانوں ایک سوچ تو تمہاری تھی اور وہ یہ کہ جو کمزور لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ نہ ہو یہ تمہاری سوچ تھی اور میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سوچ کی وجہ سے معذ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے کسی کے دل میں بدگمانی آج اچھا صحابہ کرام یہ چاہتے تھے تو بھئی یہ بشریت کا تقاضا ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے انسانی فطرت میں ایسی کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو دبا کر پھر اللہ کے حکم کو غالب کرنا یہی چیز تو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اللہ کی رضا عطا کرتی ہے برائی کی طرف خواہش اور میلان ہو لیکن اس کو دبا کر اللہ کے حکم کو غالب رکھنا یہ چیز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے تو سر کہ تم یہ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح لشکر ہے وہ تمہارے قابو میں آ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ آج بدر کے میدان میں اپنے کلمات سے اپنے حکموں سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے لی تاکہ حق کو غالب کر دے بل اللہ اور باطل کو مٹا دے بلو کری ہل مجرمون اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرتے رہے اس تست من یاد کرو جب تم اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے تو تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ میں ایک ہزار ایسے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو بعد دیگر آئیں گے حضرت عمر ہے کہ جب بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اپنے صحابہ کو دیکھا جن کی تعداد صرف تین سو تیرہ گھوڑے صرف دو چند تلواریں ہتھیار بہت کم کھانے پینے کے سامان کی کمی اور ان کے مقابلے میں مشرقین کی تعداد ایک ہزار اور کھانے پینے کے سامان کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا جو کہ تقریباً ایک ہزار افراد کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی اللہ عم انجلی ما با اللہ جو نے مجھ سے وعدے کیے آج ان وادوں کو پورا فرما دے اللہ تہلک ہار ہل اصابل اسلام فلابل ارد ابدا اے اللہ اگر آج بدر کے میدان میں یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یوں دعا کرتے رہے اور آپ پر کچھ ایسی کیفیت جس مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی گر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلن تشریف لائے اور تسلی دی یا نبی اللہ کفا کا مناشد تو کا ربک حسین جز فرما کے اللہ کے نبی کتنی ہی دعا کافی ہے زیادہ اپنی جان پر مشقت نہ ڈالیں کتنا نہ روئیں مجھے امید ہے اللہ پاک نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں اللہ ان وادوں کو ضرور پورا فرمائے گا چنانچہ اس پر یہ کریمہ نازل ہوئی اس سستی سون رب کم یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے اپنے رب سے آہذاری کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کر ہی رہے تھے آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل دعا کر رہا تھا اللہ اولانا بالحق بلحت اے اللہ ان دونوں لشکروں میں سے جو حق پر ہے آج تو اس کی مدد کر دے ابو جہل بھی دعا تھا یہ تو جان لیجیے کہ ابو جہل اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتا تھا یہ جتنے جو تھے ابو جہل ابو لہب یہ صرف دنیاوی سردار نہیں تھے مذہبی طور پر بھی بٹھیرے قسم کے لوگ تھے مذہبی بھی پیشوا تھے دوسرے لوگوں کے لیے معززین شمار ہوتے تھے کعبے کے مجاویر ہونے کے اعتبار سے اور قریشی ہونے کے اعتبار سے ان کی پورے عرب میں عزت کی جاتی تھی جہاں سے یہ گزرتے تھے یمن کی طرف اور شام کی طرف تجارت کے لیے جب جاتے تھے تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ کعبہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں یہ مذہبی رہنما ہے یہ قریشی ہیں تو قریش کا خاندان ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آبری سے قبل بھی ایک معزز خاندان شمار ہوتا تھا یہ ابو جہل اور ابو لہاب اپنی سوچ کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے چنانچہ اللہ نے فرمایا مما کا نسلات ان دل بی امک امتس ان کی نماز کیا ہے تالیاں بجاتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں عجیب ایسے لوگ بھی ہے جو ناچ بھنگڑے ہی کو اپنی عبادت سمجھتے اللہ. کیسے کہا جائے آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہو گئے ہاں یقین کرے میرے بھائیوں میں بالکل کسی کو بدنام کرنے کے لیے نظروں سے گرانے کے لیے یا اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے اپنے حسد کو معذ اللہ تسکین دینے کے لیے بات نہیں کر رہا بلکہ اصلاحی جذبے سے بات کر رہا ہوں یہ جو کچھ اب بارہ ربیع الاول کے نام پر اور جشن کے نام پر ہونا شروع ہو گیا بتائیے کیا تعلق ہے اس کا اسلامی تعلیمات سے قرآن سے حدیث سے صحابہ کی سیرت سے تبہ تابعین, تابعین، فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں کہیں اس کا ذکر ملتا ہو جس باتی مسلمانوں کو سطحی قسم کے دلائل دے کر قائل کر لیا جاتا ہے ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی خوشی کیا ہے لہذا اس پر اس طرح خوشی کا منانا یہ گویا کے ایمان کا تقاضا ہے کل اتفاق سے مغرب کے وقت کہیں سے میں آ رہا تھا تو دیکھا اے نماز مغرب کے وقت اب میری مجبوری میں گاڑی میں تھا راستے میں اتر نہیں سکتا اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ہی نماز پڑھی میں نے لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ تھے تو این مغرب کی نماز کا وقت طریقے سے ٹیپ بج رہی تھی ناتیں بج رہی تھی آج ناتیں پڑی نہیں جاتی ناتیں بجائی جاتی ہیں اس لیے کہ ناتوں کے ساتھ پورا میوزک وہ تو یہ نہیں چلتا غور سے سننا پڑتا ہے یہ حضور کی نات پڑی جا رہی ہے یا کوئی گانا گایا جا رہا ہے ناتیں بج رہی ہیں زوردار طریقے سے اور نوجوانوں کے ناروں کی آوازیں چیخنے چلانے کی آوازیں ہاؤ ہو کی آوازیں اور ناچ بھنگڑا اور اچھلنا کودلنا کودنا ان کے خیال میں یہی عبادت ہے اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں کہ بہت بڑا نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں باقاعدہ سالگرہ کا نام دے حضور کی سالگرہ منائی جائے گی اب یہ کا رہا ہے بلکہ میں نے تو دیکھا اخبار میں کہ اب تو باقاعدہ سالگرہ کا کیک بھی کاٹا جانا شروع ہو گیا پنجاب کے ایک شہر میں کئی سو من کیک کاٹا گیا سات لاکھ روپے کی قیمت کا کیک کاٹا گیا اب سالگرہ باقاعدہ وہ منائی جانے لگی تو بھائیو مان لیا تو محبت کرنے والے ہو لیکن کہیں اس کا کوئی ثبوت بھی ملتا ہے کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ اکرام کے حالات میں کیا وہ عشق کرنے والے نہیں تھے کیا وہ محبت کرنے والے نہیں تھے میں نے کئی جگہ عرض کیا تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ صحابہ اکرام کو یوم میلاد کا پتہ نہیں تھا معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا ہم کیسے مان لیں کہ ہمیں علم ہے اور صحابہ اکرام کو علم نہیں تھا دوسری صورت یہ کہ علم تو تھا لیکن ان کے دل میں ویسا عشق نہیں تھا جیسے آج پندرہویں صدی کے مسلمانوں کے دل میں عشق ہے وہ عشق نہیں تھا میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے صحابہ کرام سے بڑا عاشق نہ مسلمانوں میں کوئی ہے اور نہ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کسی نبی کے ماننے والوں میں کوئی ہے نہ موسا علیہ اسلام کے ماننے والوں میں نہ عیسی علیہ اسلام کے ماننے والوں میں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وہ وفا نہیں کی جو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے تو یہ دونوں باتیں تو غلط ہیں کہ اگر کہ علم نہیں تھا یہ بھی غلط علم تھا عشک نہیں تھا یہ بھی غلط تیسری بات ہی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ علم بھی تھا عشق بھی تھا لیکن وہ یہ جانتے تھے میلاد منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے میلاد منانے کا طریقہ کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے کہ میلاد صرف ربی میں نہ منائی جائے بلکہ میلاد پورا سال منائی جائے اور پورا سال میلاد کیسے منائی جائے گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کیا جائے گا